سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سن علا دل امبیا والا الی وسا دلدین واد سبحان الله ما <تصفيق> بعد دعاكم لما سبحان ان يحول بَيْنَ آ منستیلا بجسپد پل مولا نلا کریم کری مولا ہلا پلو نال آپ عليه سدا ملکیا مکین فلو بل می وا آلک و سوکیات شیر حالی دل اور مدنی پاتی السلام علیکم و رحمۃ جناب نال مقدراج تو بعد ملاقات رجاء ربش رب حاصلوا يأتي صلى الله عليه وسلم نرى رب العالمين جل مجبوه الكريم بحرمة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم دل پاکیزگی اور محبت نوشن آمین دین اسلام ترکھے اور ایمان آمین آمین, آمین جس عنوان اور موسم جناب نا ہم کلام ہونا ہے وہ ہے اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم داصلہ يعني اللہ رسول جل وعلا واسقل اللہ دی فرما برداری دا انعام انعامات اور شلاط اللہ تعالی کے اس کے جو مرتب ہوتے ہیں اگرچی وہ بہت زیادہ نہیں لیکن ان پچوں دنیا اور دنیا کو بعد انعامات جڑے ہیں ان آماد درہنے موقع ملے گا اللہ اخبار و تعالی نے اس سلسلے متعدد مقامات رہنمائی فرمائی ایک اکایت کریمہ تلاوت کی تھی جس کا مبارک ترجمہ یہ ہے ایمان بالو اس تجیب اللہ جواب دیو اللہ اور رسول نو فرما برداری بناؤ کیا مطلب کہ فرما برداری کرو اللہ بھی کہ اللہ د رسول بھی راہ تم جب تمہیں وہ بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دیتی ہے عطا کر دے گی یا زندگی عطا کر دے اور یقین کرو کہ بے شک اللہ دل کو قبضے کر لیتا ہے مرادیمان ہے مردہ ہائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے کرنے اس آیت مبارکہ کے اندر دعوت دیتی گئی اس بات دی کہ اللہ رسول دی فرما کرو گل منوقیہ مبارک کلام کرنے پہلا ایک ہور مکان آیا تقریبا ات قسما دی وضاحت ہو جانا وہ ہے اتی اللہ الرسول و اتر رسولا ومر ملک اللہ کا حکم مانو الرسول و الرسول اور رسول کا حکم مانو واؤلی گمرے من کم اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا سبحان اللہ اس ترجمے پہ غور کر دو باراں ترجمے چاہے حکم مانو حکم مانو تیسری باراں حکم مانو دا تکرا نہیں ہوا دو بارہ تکرار ہے اتی اڑ اطاعت کرو اطاعت کرو اتاب کرو, کرو اللہ کی اللہ کے ساتھ اتی آیا رسول کے ساتھ اتی آیا لیکن الامر امر مرک میں سے جو امر والے ہیں ان کے ساتھ اتیو کا تیسری مرتبہ تکرار نہیں ہوا پہلی مرتبہ اتنی اس واسطے فرمایا دسرا مقصود دو تھے اللہ بھی فرما برداری بالکل غیر مشروط کوئی شرط نہیں جو اس پاک ذات کا حکم آئے گا اتے بلا و چرا بلا چون و چرا قبول کرنا پیا یعنی یہ نہیں کہ پتا نہیں جائز آیا نجائز آیا <تصفح> <تصفح> کسی طرح صرف اور صرف سمجھ کے اس دی فرما برداری کو سمجھنا فرض ہے بغیر سمجھن کو نہیں یسما رکلا فج تب ہے سنتے ہیں لیکن آسن کی اتباع کرتے ہیں جیڑا مانا احسن حسین ہوئے گا اللہ دی شان دے جدو سمجھا جانے تو اس دی اطاعت کرو لیکن اس مقصود ہے جو دی اطاعت مستقل ہے کسے دی وجہ کسی کے اگن کسے کے امر نال نہیں وہ خالق کے مال کے لہذا مستقل ہے اس دی اطاعت محتاج نہیں لہذا نہ جد حاط کا اس حکم دی فرما برداری کسی دے ادن اور کی محتاج اتے اتیول کا حق بنتا استخلا کے ہو پتہ لگے بالکل غیر مشہور تھے تقدیم بھی اسی مقدم بھی رسول رسول کی تا کرو حکمان اتر اتنا رہا ہے دوسری مرتبہ آ گیا اتیول کا پہلے آپ مطلب نہیں لینا کیوں وہ مستقل سے امرت اجازت کا محتاج لیکن ایتھے اتنے اجازت ضروری لیکن اتنا تکرار کیوں آیا ہے دسنا مقصود ہے کہ اے ہوں مشروط یہ سمجھا گیا کہ ایتھے جائز نجائز ویکھنا وضاحت کرنی ہے نا کیونکہ یہ ہیں رسول اور رسول معیاری اللہ کی جب ادن آ گیا تو اللہ تعالی جاندہ سی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جب جانتا سی تو اس نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو اور یہ نہیں فرماتا تین باتوں میں ہوں ات نجائز نہیں پوچھنا کیوں کہ پچھنا دا حکم شریف جہی ہونا ہے نا اسے او نجائز اور ماسیحت ہو ہی گہ اتنے کو نہیں ہو سکتا نجائز اتنے نہیں ہو سکتا کیوں یہ ماسوم ہے ماشر کہتے ہیں شریعت جس کو گناہ محال ہو شریت اکل نیشر جس گناہ محال ہو ہاں اقل سر بھی اگر فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے اتل شریف یہ رسول کو گناہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پیغام لے ہونا ہے کہ یہ گناہ کرے گا تو, تو پیغام ہو سکتا ہے سوچنا ہی نہیں کہ رسول کو غلطی ہوئی یہ رسول کو گنا ہوا اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نبی رسول کو کسی وقت کوئی فروغ ہوئی ہوے تو وہ امور شریع نہیں ہو سکتا. شریعت کے کام ہو سکتی شریعت کما بچ کم نبی بل مارس ریا خواب کا تعلق تعبیر کے فروغ گرداشت ہو جائے تو ہو سمجھ لگی لیکن ہوں ات کا تکرار اس واسطے نہیں آیا کہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت دے مخالف ہوئی کیوں محمد. کہ رسول دی اطاعت اللہ کی تاج ہے لیکن ایک فرق سمجھنا ہے تاکہ اتیو کا مقصد واضح جی گناہ سواب غلطی نہیں پچھنی لیکن ہوتیف گل کڑیے لطیف اشارہ کر اتیو کے تکرار کا کہ اتنا اختلاف ہو سکتا ہے الملاح کے دی رسول اتاتی دی اطاعت دی اس واہ جلی واہ خفی لیکن ہو رسول اشتہاد نہ ہوئے اللہ, <تصفح> وحی تو اللہ دی ہوئی کیونکہ <تصفح> واہ جی وحی رسولوں میں پہنچا دی تو ہوں اللہ دی اطاعت ہوئی کیونکہ وہ دی دی اتری اس مسلے واسطے استبا لیکن رسول بھی بھی نا حکم ہے اور تقابل کی وجہ فرق والارہ بنتا ہے وہ کہ اتیو الرسول رسول کی اطاعت کرو کس کرنے چ واحت اللہ نہیں ہو گئی ہوں رسول جیسے پہی نہیں آگ جلد رسول میں جس نے رسول کی یاد کی اللہ کی یاد کرتا ہے اللہ تعالی نے اس دے دیتا ہے شریعت تشریح کے اندر شریعت بناور رسول ات مسلا یہ دسیا گیا کہ ہوں ادنے خاص نہیں اتر رسول لو الرسول، رسول کی کرو. اللہ کی اطاعت واہ رسول کی اطاعت رسول, رسول اپنی سوچ نہ بغیر رات کے پوچھ تو جو آڈے وہ کرنا پہ کیوں کہ اگر میری وہی نہیں آئی تو وہی کافی نہیں میں فرما دتا یہ مننا میرا مننا ملتا. اگر کوئی سمجھے کہ رسول ہر بات میں اللہ تبارک و تعالق کی طرف سے خاص واہج اور ارد نے جوسی کا محتاج ہوں گا ہے شریر کے اندر اس کا مغالف ہے غلط خامی کا شکار ہے وہ رسول اتراؤنا اس واسطے اللہ تعالی فرمایا ہے اسے بات کی بڑا اشارہ کردیا کہ رسول جدو اپنے اشتہاد اپنی, اپنی مرضی شریف اپنی مرضی شریف نال جدو رسول فرما دیں گے تو انہوں کی دی مرضی میری مرضی چگو میں منیول رسول کا مطلب دیکھائی کہ اجنع دتا ہے یہ ہوں میں حکم سارا خاص میرا اگر اپنی طرف کہہ دے د سمجھنے لگے oh! so, فرمایا توجہ توجہ اگے فرمایا ایک مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ کی اطاعت رحج میں رسول کی اطاعت اس کے مرضی کے حکمرضی کا حکم مرضی کا حکم ہوں دو گلا ایک آیا اطلاق اس چیز کا کہ او مشروط نہیں کرنا کہ یار حلال ہو سکتا ہے حرام حلال نہ کہ ہر صورت حلال ہونا ہے جائد ہونا ہے تارسو لکھنا ہے اور دوسرا آیا کہ اینا دی مرضی خدا دی مرضی ہونی ہے لہٰذا اپنی مرضی حکم کرنگے خدا دا سمجھنا پامے قرآن آر آن آیا تو اللہ کا حکم سمجھو اور آیا تو اللہ کا حکم اگر وحی آئی تو اللہ کا حکم اگر نہ آیا تو رسول اللہ کا حکم لیکن یہ آم کی وجہ عام اجازت مختار, بے مختار ہے اب دون معذ اللہ تعالی نے شریعت متحر آم دتا ہے کہ جو فرما دے وہ امت واسطے حکم ہے سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا میں پڑھنا ہوں سا خدا, خدا بولنا نہیں بے مثل رات لیکن بعد میرے سمجھی اپنے آپ ہوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کلام فرما دے سڈے اقیدی اللہ تعالیٰ مت کل ہے یہ شیر کسی بھی ہے تو کسی رنگ اپنے لکھ کے گئے ہاں جی تابیل پہ ہو سکتی تابیل ہو سکتی نہیں سمجھ لگی لیکن اتنا ضروریا کہ یہ آکنا لوکا غلط فامے مبتلا کر دے گا اگرچہ اگر چاویل ہو جانی لوگ یہ سمجھ لگ پی کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ اللہ سال ہے نا قبلہ تکرار کو چلو ادھر بعد جانا پہلی آئی کلاوت کی پہلا اس پاس کہ ویکو اللہ و بطالہ نے دونوں دی اطاعت جہی نا فرما برداری اس رو شاید واہدر عرشاد منسولی جاب دو اللہ رسول, رسول بلد کریم میرے تھرج میتھ تگول فرمانا اللہ رسول نو جب دو تا کرو اراد گم جب تمہیں وہ بلائے یہ نہیں فرمایا جب تمہیں وہ بلا اے داوا دا ذکر پیچھے دو ہو اللہ اور اس کا رسول اگے فرمانے لا دا تم جب تمام کو سکتے وہ بلاوے سجنا لگن پیچھے دو اگلے اللہ بہ دری فری تم فرمایا جچے اور رب سونا دسنا چاہتے میرا سدنا میرے حبیب کا سدنا ایک سمجھا hai ri subhanallah yada tum jab wo swaan ho uske de subhan kari wo sohne tera shadman inaada shadman جب دیرنا دے مو شریف نہ کلیم لا لے سلام ورگ نے جان لو گول جدو تدے کہنا دا سگنا میرا ہی سگنا جے وحدت جی جت آئی اس اس لحاظ اللہ اولا شری ماحول جس چیز والے سدن اس اس جیری زندگی اور حیات اتا فرما ہوں غور فرما یہ ای آیت مبارک سورج امار آئیے دندر آیت حضرت سیدنا کعب رضی اللہ حافسائی ترنزی شریف دے حوالے نا حضرت کعب رضی اللہ تعالی ان سرکار نماز پہ پڑھتے مدینے صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ہر تب اپنے کاب نے نماز چھتی چھتی پڑھنی شروع کر دی جلدی فارغ ہو کے جاؤ جدو فارغ ہو کے میں نماز پڑھ رہا سا فرمانے کیا سنیا نہیں جدو دست آزرگ لوگ لکھا خصوصا مان سافی سرکار کا مدد لکھا روحلمانی والا مدینے کا دا داجدار کسن نمازت بلاوے سمجو نمازت بلاوے تو فرد ہو گیا ہے فرد ہو گیا جانا یہ تو اتفاق ماما دفاع ہو جانا لیکن اختلاف اس گلاز ٹوٹ دینے رسول جدو ستے رسول کمل بلاوے کم کر کے واپس آ جائے نماز پھر بھی کائم ری اللہ تعالی فرما لے ماں تمجوے اللہ فرمانے جب بلائے رسول تمہیں ایسی بات کی جو تمہیں زندگی وہ نماز خلن ہوں رسول جد سدا نماز خامے زندگی د لیکن جد رسول بلائیں گے نا اس وقت او نماز کھلونا ہو سکتا ہے دو جگہ برباد کر رہے اور رسول دی طرف جانا ضروری ہو گیا کیوں کہ جب رسول دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا پھر صدقہ ہے تو سمجھ زندگی اسی گرچ جی رسول رسول اصل تجو راہ فرما برداری ہی بندے دی مقدس زندگی کا سمان بن رہی اپنے جی اپنے و حکم سمجھ کے پلور پھر رسول کے مقابلے آ جاوے تو سجنا ہو زندگی تباہ کر سمان بن جانا زندگی او جس وقت پاک مستفا دو گلا کرنا کیا نبی خیال نماز کا خالا ہے وہ جلیا نبی بلاوے اپنے کام واسطے نماز موقوف کر کے روک کے اتھے توڑ کے نہیں ٹوٹنی لیا روک کے کر کے نماز چڑی تے نماز نہیں آیا اور جنہ کے کام سے خدمت کرنے نماز خلل نہیں آیا نماز خلل آ جانے تو فرمایا کم نماز کوئی عبادت رسول کی کے مقابلے میں کوئی دا عبادت اس سے دی طرف اعلی حضرت امام سنت اشارہ فرمایا فرماند نے مولا علی نے واری تیری نیند پرما مولا علی نے واری تری نیند پرما اور, اور او بھی سب سے خطر کی ہے ہےش بل کے بار, بار میں جان اس سے دے چکے اور حفر جان تو جانے فروز گرد کی ہے تو نے اسے نماز تو نے نبال اس نے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشرتی ہے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور نتیجہ کے کر دینا سات ہوں چگلا گرو ہے مولال مہاتم <Moorwegans hết> اگر کرے بھی پتا نہیں تا فرمایا شر سد آؤ اتو رسا حضور اللہ نے سدیا ہی لگی گیا تو فرمایا ماں میں سنت نے لطیف نکل درمیانی نماز اثر والی سمار ہوں دیکھیے باقی دربان ہو گئی نتیجہ کی نے کہا ٹھیک ہے تصاو واپس کر د اپنی کارو چڑھنے نتیجہ نکل ثابت ہوا کہ جبلا فرائض فرو ہے جن فرض ہیں خدا دے وہ سارے فراہم پہلو پاک محمدی سرکار دی ثابت ہوا گملہ خراج فرو ہے ہوا گملہ خراج فرو ہے اصل اصول پر ملک کی اس ساش ورگی ہے تھارے تھر اصل اصول بنبند اصل اصول کی زندگی یعنی ایسی عجیب زندگی مل ہے کہ اس جگی آردیا نو بھی جا کر سند گل سبحان اللہ امام ہاتھی ربھی اللہ تعالی آپ نے سند محدث مجموع اس مسائل میں, اس میں او جناب میں تین گل اتنے سنا جہیں یعنی تین روایت ایک روایت سنانا کہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما بردانی وہ حیات ان لے سکتی دیئے مرن تو بعد پھر زندہ ہو کے زندیاں بولنا زندیا کلام کرنی زندیا واگ کئی وقت گزارنا پھر وفاق لے جانا <outly> <outly> یہ <ای> عجیب یعنی روح دے اندر جدو اسلام رلد ہے نا روح روحو کیسا عجیب کر سکتا ہے توجہ لالوں سبحال ایک روایت سجنا ایک مائی صاحبا شی نبی پاک سرکار دمانے شریف جنگل اللہ تبارک باد حکم شریف آیا ہجرت فرماو بی ہجرت بی فرمائی ہزور مدینہ شریف آئی آپنا ایک بےٹا نال لے آئی آنے. جدو مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوئی حالے نما نما برود نواں سی. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد کری بیماریا تو دکھا تو تو جڑا تو شرک کی پلیتی کی وجہ نہوستا چھائی ہوئی سن وقت نبی نے اپنی دعا شریف نے سی فرمایا جدو بی بی ہجرت کر کے ہے وبا پھیلی کھڑی سی بچا بیمار ہو گئے بچہ بمار ہوئے کچھ وقت تو بعد ہو اکھا بند کری آپ نے اکھا مبارک بند فرمائی توجہ ارشاد فرمایا شاپنگ تیار کرو کفن دفن دی تیاری کرو کفن دفن واسطے تیار ہو گئے پائے مائی آئیے آن کے اپنے پی پیرا والے بیٹھ گئی آخ دیو یا مولا اللہ اسلم تو لاکر دارا میں دے در خوف کی وجہ مارکٹ وجہ مسلمان نہیں ہوئی میں خوشی ہوئی <سلام> پروردگار سونے میں چڈیا ہے نفرت کر کے تہ سونے دی توحید واسطے اے میرے پروردی میں سارے کم تیری خاطری کیتے نے طرف گھر بار چھ آئی اپنا بچہ لے آئی تیری بار گاہ جند تیر محبوب کی وار گاہ جمدر اللہ دشمت میبا دل او سام وہ مولا کریماں मेनु दुख एस्त दुश्मन ने तेरे ओश न छिए पुत्र बना के आ गई है। او مولا سنیا میرے جا فرماؤں دشمن خوش نہ کر میں مسکین دیئے نہ فریاض سن لکھ یا مولا میں نے دکھے نہ دےوی اللہ وحدہ اللہ شریف مولا محبوب دیتا تج کیسی حیات انہوں دیتی ہے اپنے پتر دے حیاتی دا سبب کی میں بھی بڑھ کے اپنے بہو اوا جی کپڑا اتار کے سٹیا وے اٹھ کے بیٹھ گیا نبی پا جنا چر ہرا لیں ایر دیا ماں کی بھی پائی سو بات جا وفات پائیسو پاک مدینے والے کی دات دی نعمت دے کم دے سلا کیسی ہیاتی پیل پیے پتر کی ہاتی دا سمان بن گئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> समझ नहीं, नहीं दुश्मन सुना। मेरा मेरा कौने अगले बंद कोई दर्द गार करे भी चाहे वेखदा दर्द आई बेचारी इस तरह है रोजी आख दौर मैं आए हैं तेरे महाबूब की बार बार रखते जा मन परेशाना نہیں ان چا پائی آخری ایک دم سجنے سادہ لگ سا ما ہاں یاد مل گئی توجہ آتم سفا کریم سرکار میں مبارک ساتھی حضرت خارجہ بن زیب خارجہ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ہوتا لو درمیان راہ رات چل اچانک فوت ہو گئے نو مان بند شیر صاحب بھی فرما نے میں جا دسیا فوت ہو گیا ہے اٹھا کے گھر لے گئے چادر پواہی بیبیاں رو لگ پیاں آدت کے مطابق مرد بھی آ گئے توجہ <تصفح> اچانک نہیں آئے کفن کفن پھیر کر دا تاکہ یقین ہو جائے کہ پوت ہو گیا ہے چاد پہت ہو چکے سن انہوں نے کپڑا ہٹایا ویخ رہے گی پہ ام سگو سگو چپ کرے عواطين محمد الرسول الله النبي الامي النبي الامي خاتم النبيين سبحان الله محمد الله رسول الله نبی نے ربر پڑھا لا نبی جو بعد کوئی نبی نہیں آنا ختم بھی بیان کر سکنے لیکن یہ گل پہلی کتاب کے اندر لکھی سی پھر کہنے لگے سال پہ جو بھی فرما گیا فر لگا ہلا سا رسولہ سلام بڑا یا اللہ سرکار کی یارت شریف ہوئی دو گلا گرد فرماند نے اگوکیل امر ال فارو عثمان النا یار مولا علی گڑھ فرمایا کیونکہ یہ واقعہ ہو ہی حضرت اسمان خلافت دور اللہ بھائی مولا علی کا حکومت دور بھی سیا تین خلیفے جنہوں نے خلافت کا وقت پا چکے جلیفیا میں وفات تو بعد پیا گواہی نام کر کے مول علی اس واسطے فرمایا کہ مولا علی وقت آیا نہیں فرمائی وفات سب کے جا سا عجیب تیر وفات تو بعد بھی تصدیق اس گل کی ہوں کہ مذہب یہ سچا جہ جی خلیفے برہت نے لگی اور تیسری روایت سنا یہ بڑی عجیب گل ہے پاک جہی ہے نی حضرت سیدنا عیسا روح اللہ علیہ سبحان اللہ سیدنا فاروق عظم اللہ تعالی عنہ حضرت بن عبی بقاس اللہ تعالی عنہ عراق فتح کرنے کافلا لے کے چلے گئے رستے اندر نماز اثر کا وقت ہویا. آپ نے اپنے من حضرت نبلا نو فرمایا نگلا مستفا کریم درنگے لوگ سنان دنگی وقرے سن ارے ہے گئی رسمیا گو ہے بلالی رہ گئی رسم روحالی رہی فلسفہ <divorce> ازان اللہ اکبر پہاڑوں جب دانگے بانگ پڑی انہیں لفظ تک دہرائے کبر چیا نو لبھی آخی ذات کی کبری آئی بیان جدو ایتھے پہنچے نے وہ دے نے کلما تخلاس اخلاص کا کلما بولے تو ہوئی جا نبی <موسٹر> وہ سنے لس بات سمجھا نفی الا اس بات اللہ اور چمبے پورش ماشائی نہمن <سؤال> سا <سؤال> <سؤال> فر آواز نبی آ چکے نبا حيا و السلام كنده نيا مال مقبول يا خان نواز بلے اؤ پہاڑی جو اواز آئی ایسا قبول حيا على الفلاح سبحان الله او بولو اے سبحان الله کامیابی امت مصطفا امت محمد امت احمد سمر لاہا لہ سمر اللہ نے بکال زندگی کر دی فلاں کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ یہ فلاں مستفا جانگی دل فرمایا کبھی کبھیرا بلواہ لگا کلمہ حق اب تیرے تہرا نبلا کہ آلیا دس گئی تون کی جواب کرنے میں کتھ گیا بولنے دسنا چہرہ دکھا فلا لو پہاڑ فٹیا ایک شخص نکلیا بابا رج الدا سبیا چٹی داری شریف چیٹا سر شریف آلو آلو بابا آلو آلو بابا امروالا آیا انج لگتا سی سر مبارک جی چکی ہوگی ایڈا بڑا سر مبارک جاؤں حضرت عیسا روح لہ ل مسیعت کر کے رکھ دہ دے دے زندگی دی چو پکا لمبی امر پا فکر رام چند لال رکھ گیپ میں لن صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ ہلو پاپ کا کی بنے نبی پاپ تھے بڑی چیر ہوگیا روا رہا سن مکالا خیال کرے لگے جی سبار شریعت حا سد سچ آسولہ اس, اس پہ حضرت السلام کی وسیعت والا بملہ ابو امام ابوالی کئی نال جی ضعیف بھی ہومن حسن ضرور بن جائے گا ابو درکی بنے جی کات لب جائے یا ہے اللہ زندہ ہے لگے تو زندہ جانے میرے جان اچھا اچھا اچھا اچھا انہیں کو لفظ لائن پچھے جنہیں اللہ رسول اور امروال لیکن دو دوار آیا تیسری بارا نہیں آیا تیسرے کیوں نہیں آیا کہ کہ ان فرما برداری پچھلے ورگی نہیں مطلب اتز نہ جائز ضرور ویکنا پینا ہاں امر سب راج اولا معاف پوکا بہو مخلوق نے فرمانی چکا نہیں ہونی وہ اللہ نے بندیا وہ تکلب ہے متکل اپنے کلام کے حکم سے خارج کر جب وہ فرما رہے ہیں لا تعطیلوق معاشیت الخال المخالف کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں تو اس سے سمجھو یہ دوسروں کے لیے ہے ارے بھائی یہ مخلوق تو ہے تو مخلوق رہے ہو پائی اے مخلوق ہے سفا فرما لسط کا, مفلی، کا حیاتی و پاکتے او ہے سرکار پاس مخلوق جنہوں ہو جائز نجائز دیکھ رہے نہ یہ دوسروں کے لیے ہے نجائز نجا رہی پتمجو ایک نیل یاد نجائز نہیں ہوتا ہزور کو نکلوتا ہے کہ امت کے لئے مقروح ہے حضور نے کیا مطلب مکھرو ہزور کو بیان کرنا کہ یہ حکم نبی نبی جبان جائز ہے لیکن مکرو بھی ہے تو رسول مکرو نہیں انری پتا لگے امت نائز ہے لیکن امت واسطے مکرو ہوئے پسند نہیں رسول جب کسی جائز کام کو لیکن پسند نہ ہو فلاف والا مکرو ہو اس کو جب کرے تو بیان جلاز کے لیے کرتے ہیں امت آستے مکرو رہتا ہے بیان جباز نبی آستے بیاں لکھ تو لکھنا رسول کا فرض ہے بیان کرنا جیڑی جہی گال واضح نہ ہوئے نہ پتہ لگ سکے واضح رسول واضح کرتے ہیں یہ تو جائز کم ضروری بن جا بکرو ہو جائے بکرو بزرگ لکھا ہے کہ نبی نبی امت حقیقت والے اللہ تلو لاہو لوہ لاہو نہیں نومتی نبی کے عمل کو کب پہنچے گا کہ ایک کوشش کر کے جو عمل کرے یعنی آلہ تو آلہ فرض تو فرض نبی خالی جیز کم کرے دے جائز نو فرض نہیں پہنچ سکتا سمجھ لگ اچھا امر گل مقام امرت نہیں کیوں نہیں آئے ضروری ہے رسول کے لیے ضروری ہے بیان امرت ات علیح کا اتیو کیوں نہیں آیا وقت اللہ کی مستقل رسول کی, اس ترجے کی مستقل نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس میں ہے محتاج مطلب امر لیکن ایسا ہے کہ جائز نجائز پوچھنا کیونکہ رسول کو نجائز ہونا ہی نہیں ریا مسلے اور دوسرے چاہے حکام چاہے علماء اولا واسطے شرط کڑی کہ خلاف شریعت جب نہ کہیں خلاف شریعت وچ انہ دی فرما برداری نہیں و نکتہ سمجھیا خلاف شریعت نہیں نہیں لیکن ایک کے خلاف شریعت ایک کے شریعت ایک کے نہ شریعت نہ ٹھیک ہو سبحان خلاف شریعت خلاف ٹکراوے شریعت لیکن انہوں نے ایک درجہ رکھا ہے کہ وہ جی رسول سے وفاج نہ آ وے. رسول کہہ دے مرضی سے تو کرنا شریعت اتریت خلاف نہ ہو تو شریعت بھی گل نہ ہوتے ہی جائز سے مباحت کیوں جب یہ کہہ دیں گے تو لال ہو جا کیوں جو باہر اترے رسول اہم دے کلے اتنی اللہ اللہ کرو کیونکہ رسول پہ رسول اپنی مرضی لال بھی ضرور پہ جی میں شادی یا رسول اللہ <سلام> <سلام> نہیں فرمایا کہ ادھر باہج آؤں ہر سال فرض ہو جانا فرمایا میں ہاں کر دیا ہو جائے کیونکہ جانتے سن کہ میری مرتبہ اسے نیک اللہ پہلے <سؤال> تو فرق رکھ دمر جو آیا تو کچھ فرق رکھد ہے جی ساری ساری ہوئی تین تھا اللہ کافی امر میر کو فرمایا گیا کہ یہ جو گل کر دین جی شریعت نہیں آئی لیکن شریعت خلاف ضروری ہو جانا والدین شریعت حکم نہیں آیا والدین لیکن شریعت دلاف بھی نہیں لیکن شریعت دا دا داخل بھی ضرور کرنے نہیں ضروری نہیں لیکن جدو والدین فرما دیں گے انہوں نے ہو جانا فرمانوی جہن نم جان یا سبب بن جانا حکام حکام اسلام تم مل تم سے حکام مل تم اولا علماء اسلام حکام میرے لیے گئی جی دیا گلال ایمامے آلما درگار نے گل لکھی نی آ فرمانے مامے کا دالی لڑکا دوست حضرت آپ لیا کمیشا نے کمیس نہیں پایا نے طرح کی ہلون حضور کپڑے سرما نے فرمایا میں ترس نہیں پایا کپڑے پا سن جناب دا پر جب پہنچا ہے،, ہے لہٰذا ما لگنا میں کبھی سونا میرے ضروری سیس چیز آدم اے آدم اے آداب اے اسلام د آب نے مرشد کامل د جکھ سب دیکھ پاؤں آگاہ سلام دے ادب نے یعنی ایسا آت کہ جنہ دو جل بندہ سرپروان لال مین مجدہ مجبل کریم وسیل تین بیل دو جڑی اتنا, اتنا